ذ کی آخری تاریخ ہے امکان ہے اس بات کا کہ آج زیادہ امکان ہے اس بات کا ویسے تو انہیں تیسرا کہ ذوالحجہ کا چاند شاید آج شام کو نظر آ جائے گا تو کل سے ذوالحجہ کی آج شام سے مغرب کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ بظاہر اس کی پذا ہو جائے گی دو چیزوں پر آج انشاءاللہ بات ہوگی ایک تو آج شام سے جس عشرے کی ابتدا ہو رہی ہے اس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں اور اس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں اور یہ بڑی فضیلت والا عشرہ ہے یہ دو عشرے خاص طور پر جن میں سے ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور ذو الحجہ کا یہ پہلا عشرہ احادیث نبویہ میں اور قرآن پاک میں اس کی خصوصی اس کے بارے میں چیزیں آئی ہیں ایک تو اس پر اس اشرے کے بارے میں کچھ چیزیں میں عرض کروں گا اور دوسرا جو اہم ترین عبادت اس میں آ رہی ہے وہ قربانی اور اسی مناسبت سے عید الاضحیٰ آتی ہے حج پر تو پچھلے دو تین جگوں میں کچھ نہ کچھ گفتگو ہوئی حج بی سے متعلق تین عشرے پورے سال میں جن کی کچھ خصوصیت یا ان میں کچھ خاص ایام آتے ہیں دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ چال شاہ نہ نے چیزوں کو چیزوں پر فضیلت تطاف فرمائی ہے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں جو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ تن کا رسول فلابا ملاباغ کئی نبیوں میں ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے امبیا علیہ السلام حضرات صحابہ میں فضیلت کی ایک ترتیب قائم ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ و صلاح کے بعد اس امت کے افضل ترین شخص سیدنا نا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جماعت صحابہ کے اوپر ان کو ایک فضیلت حاصل ہے تو اسی طرح اللہ جل شعلحو نے سالوں میں سال کے درمیان میں جیسے کہ مہینوں میں رمضان کو فضیلتا فرمائی ہے بارہ مہینوں میں سے اور دنوں میں سے جمعے کے دن کو فضیلت عطا فرمائیے پورے ہفتے میں سے اور دن کے کچھ اوقات ایسے ہیں جن کو فضیر تدا فرمائیے جیسے کہ تجدد کا وقت ہے اور مغرب سے پہلے کا وقت ہے ان اوقات کو بھی اور دن میں کچھ اوقات ایسے ہیں جن کے بارے میں خاص طور پر فضیلت کا ذکر آیا ہے ایسے ہی دن جسا میں نے عرض کیا کہ جو تین عشرے ہیں جن میں سے جن کے کچھ نہ کچھ جن کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت تھا یا حدیث شریف سے یا قرآن پاک سے اس میں سے ایک تو رمضان کا آخری اشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ جس کے اندر عاشورہ کا دسواں دن جو ہے خاص طور پر اس کے بارے میں فضائل ہیں اور تیسرا یہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل, افضل ایام دنیا ایام العشر کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن جو دنیا میں ہیں وہ یہ ذوالحجہ کے پہلے دس دن ہیں اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر رمضان المبارک کے آخری اشرے کے بارے میں تو اس پر اس کی تطبیق یہ دی ہے فقہ نے اور علما نے کہ راتیں رمضان المبارک کی افضل اور دن جو ہیں وہ اس ذوالحجہ کے افضل ہیں اسی لیے رمضان شریف کے اندر جو شب قدر ہے وہ راتوں کے اندر رکھی گئی ہے دن اس کے افضل ہے سور فجر میں و الفجری ولیش یہ جو دس دنوں کی یہ دس راتوں کی اللہ جن نے قسم کھائی ہے وہ کی ایک بہت بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ عشر کہہ کر یہی ذوالحجہ کے یہ پہلے دس دن مراد ہیں ان کی قسم کھائی اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں جس چیز کی قسم ہو تو وہ اس کی بہرحال اس کی اہمیت کے اوپر ضرور اس کا اس کی دلالت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک دن یہ فرمایا اس کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من ایامن الامل فی الحب کہا کہ نیک اعمال یوں تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہی پسند ہوتے ہیں لیکن ان دس دنوں میں یہ جو دس دن آ رہے ہیں اس میں جو عمل صالح کو جتنا اللہ جل ش پسند فرماتے ہیں یا جتنی اس کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتے ہیں یا اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں اتنا کسی اور عمل میں کسی اور وقت میں یا کسی اور چیز میں اللہ شانہو نہیں بڑ... نہیں دیتے یعنی جو عجل ان دس دنوں میں اللہ جل شاہ مسلمانوں کو نیک عمال کے اوپر عطا فرماتے ہیں وہ کسی اور عمل پر یا کسی اور وقت میں عطا نہیں فرماتے صحابہ رام نے پوچھا اور ان کو اس یقیناً شاید اس زیادہ ثواب کے اوپر تعجب ہوا جبھی انہوں نے سوال کیا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ولیل یا رسول اللہ, اللہ؟, رسول اللہ جتنا اجر اور ثباب آپ فرما رہے ہیں کیا یہ اجر و ثباب جہاد فی سبیل اللہ پر بھی اتنا نہیں ہے یعنی یہ ثواب جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جہاد فی صبیر اللہ میں بھی اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ان دس دنوں کے عبادتوں میں ثواب ہے الا یہ کہ کوئی شخص جہاد میں ایسے نکلے کہ وہ اپنی جان اور اپنا تمام تر مال لے کر یعنی پیچھے کچھ نہ چھوڑے اپنی جان اور اپنا تمام تر مال لے کر اللہ کے رستے میں نکلے اور اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ آئے نہ اس کی جان واپس آئے نہ اس کے مال میں سے کوئی چیز واپس آئے اگر ایسا جہاد کسی نے کیا ہو تو وہ جہاد تو اس سے زیادہ ثواب کا باعث ہو سکتا ہے ورنہ ان دس دنوں کی عبادت سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے اور اس پر اللہ اللہ شاہ و اجرت فرماتے ہیں بہت بڑی چیز ہے دیکھیں ایسا جہاد کون کر سکتا ہے ہم جو لوگ کم سے کم یہاں بیٹھے ہیں اپنے بارے میں سوچیں کہ ایسا جہاد جس میں ہم تو جس کو کہنا چاہیے تو انگلی کٹانا بہت زیادہ مشکل کام ہے تو اول تو اپنی جان اس کے بعد اپنا تمام تر مال مکمل طور پر سے پیچھے کچھ نہ رہے وہ اللہ کے رستے میں ایسے طریقے سے انسان خرچ کر دے کہ اس میں سے کوئی چیز بچ نہ پائے تو ایسا جہاد یقینی بات ہے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور کسی کے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے گویا کہ ایک متبادل ہے کہ وہ ان دس دنوں کی عبادت اور اس دس دنوں میں اللہ جل شاہ کو راضی کرنے کی شکل اختیار کرے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دس دن ہیں الحجہ کے ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جس قسم کی عبادتیں جمع ہیں عبادتوں کے تمام تمام اقسام کی عبادت اس کے اندر آ سکتی ہے وہ کسی اور اشرے میں جمع نہیں ہو سکتی مثال دیکھیں اس عشرے میں اور دیگر عشروں بھی تو ہو تو سکتا ہے کہ انسان نمازیں پڑھے لفی نمازیں پڑھے اور نفلی روزے رکھے وہ بھی اور وقتوں میں بھی ہو سکتا ہے اور زکوٰۃ دے یہ بھی اور وقتوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن حج اور قربانی اس کے علاوہ کسی اور وقت کے اندر نہیں ہو سکتی تو یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ قربانی تمام قسم کی جو عبادات ہیں وہ اس ایک دس دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں جو لوگ حج کے اوپر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو لے گئے ہیں کچھ لوگ ابھی جا رہے ہیں دیکھا جائے تو ان کے لیے دیکھیں تو اس عشرے میں ہم تو یہاں حج تو یہاں والے نہیں کر سکتے قربانی کی حد تک تو چلیں شریک ہیں لیکن ان کا حج بھی اس کے اندر اسی عشرے میں آ جائے گا تو ساری قسم کی عبادات کو ایک دس دنوں میں اگر وہ چاہیں اس میں صدقہ کریں زکوٰۃ دیں اور اس طرح اصل میں یہ جو عبادات کے کچ کا جو کی جو ڈائیورسٹی یا تنوع جو اس کا ہوتا ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہوتا ہے ہمارے بزرگوں میں سے ہمارے اساتذہ کے اساتذہ میں سے ایک بڑی شخصیت پاکستان میں بڑے عالم تھے انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان کو سونے کی جس کو بسکٹس کہتے ہیں سونے کی ٹکیاں تو وہ ان کو دی اور ان سے کہا کہ یہ لے جا کر کراچی کے ایک بہت مشہور مدرسے کا ذکر کیا کہ لے جا کر یہ وہاں پر جمع کرا دی. ان کو مدرسے میں دے آ تو وہ گئے انہوں نے جا کر دے آئے جا کے رسید لے آئے وہاں سے کہ سونے کے بسکٹس یا ٹکیاں انہوں نے جا کے وہاں دے دی اللہ کے رستے میں تو انہوں نے کہا کہ جب وہ واپس آئے وہ شاگرد واپس آئے تو استاد نے کہا ہمارے ان بزرگ نے کہ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے سونا کیوں بھجوایا میں پیسے بھی بھیجوا سکتا تھا یا سونے کو بیچ کر رقم بھیجوائی جا سکتی تھی تو خاص طور پر سونا کیوں بھیجا تو ان کہ جی آپ بتائیں آپ نے کیوں بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے رستے میں پیسے خرچ کرنے کی تو بہت توفیق عطا فرمائی ان کا عجیب معمول تھا ایک زمانے میں ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنی آمدن کا دس فیصد اللہ کے رستے میں خرچ کرتے تھے خود بتاتے تھے پھر اپنی آمدن کا تینتیس فیصد اللہ کے رستے میں خرچ کرتے تھے پھر ایک وقت آیا کہ اپنی آمدن کا پچاس فیصد اللہ کے رستے میں دیتے پھر ایک وقت آیا کہ اپنی آمدن کا پچہتر فیصد پھر نوے فیصد اور اپنی وفات سے چند سال پہلے سو فیصد کہ جو کچھ آتا تھا اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی حساب سے ان کو عطابی فرمایا تھا بہت بھاری اور بہت بڑی بڑی رقمیں اللہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے کی اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا لیکن تھے علماء کی صف کے بڑے لوگوں میں سے تھے پاکستان کے بڑے مفتیوں میں سے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے روپیہ تو اللہ کے رستے میں پیسے تو بہت خرچ کیے لیکن مجھے خیال آیا کہ میں نے کبھی سونا خرچ نہیں کیا اور قرآن و میں جو ذکر آتا ہے وہ خاص سونے کے خرچ کا ذکر بھی آتا ہے اور چاندی کے کیونکہ اس زمانے کے سکے تو سونے چاندی کے کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے رستے میں ہر جنس سے سبقہ ہو میرا پیسوں سے بھی ہو سونے سے بھی ہو چاندی سے بھی ہو اور اشیاء سے بھی ہو چیزوں سے بھی ہو کہ ہر جنس لکھی جائے میرے نام اعمال میں کہ یہ بھی اللہ کے رستے میں دیا اور یہ بھی اللہ کے رستے میں دیا تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس اشرے میں تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ صاحب کی قدرت اور اس کی رحمت ہے اور اس کے مسلمانوں کے اوپر ایک فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر ایک فضل ہے اور راضی ہونے کے بہانے ہیں اللہ جل شعر یہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اس کے لیے اس کو یہ سارے مواقع اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں تو ایک تو ہمیں ان دنوں میں دو تین چیزوں کا اہتمام ایک تو اس کا روزہ بہت ہی فضیلت کا باعث ان دس دنوں میں اور اس میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے ان دس دنوں میں انفاق اللہ کے رستے میں خرچ اس کا بندہ اہتمام کرے کوشش کرے کہ دس کے دس دن روز دیکھیں جب خرچ کہا جاتا ہے تو ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ خرچ میں جو انسان کا اعتبار ہے وہ پیسوں کی مقدار کا نہیں ہے وہ تناسب کا ہے ایک انسان اپنے پاس موجود مال میں سے کتنا فیصد کیا پرسنٹیج خرچ کرتا اس لیے اگر ایک مزدور جو ہزار روپے کماتا ہے یا پانچ سو روپے کماتا ہے وہ اپنے پانچ سو روپے میں سے پانچ روپے خرچ کرتا ہے پانچ روپے اللہ کے رستے میں دیتا ہے تو وہ بعض لوگوں کے پانچ لاکھ سے زیادہ وزنی ہوگا اس لیے کہ اس کا پانچ روپے اس کے پانچ سو میں جو اس کا فیصد بنتا ہے وہ اس بندے کی اپنی دولت میں سے پانچ لاکھ کے فیصد سے زیادہ بنتا ہے اس لیے اس کا پانچ روپے تو اس کا اعتبار ہوتا ہے اس میں ایک روپے کو بھی دس روپے کو بھی پانچ روپے کو بھی کبھی بھی اس کو اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور پیمانے ہیں چیزوں کو ناپنے کے تولنے کے بعض لوگوں کا تھوڑا دیا ہوا بھی اس قدر اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اور اتنے سخت حالات کے اندر ہوتا ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت لگتی ہے صحابہ کرام کی اللہ نے اسی صفت کی تعریف فرمائی ہے یہ نہیں فرمایا کہ حضرات صحابہ کے خرچ کی جو مقدار ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اتنی بھاری بھاری رقمیں کسی نے آج تک خرچ نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ وہ خود شدید ترین تندرستی میں بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے خرچ کرتے تھے وہی فنون اعلیٰ انفسم و لوکا نبیم تو وہ پھر بھی خرچ کیا کرتے تھے دوسری تیسری چیز میں یہ ہے کہ خرچ اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ نفلی عبادات کا انسان اہتمام کرے تہجد کا اہتمام کرے نوافل پڑھے یہ ان ایام میں آگے چل کر تو باقاعدہ ایام میں تشریق آئیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی و نمازوں کے بعد بالجہر ہم لوگ تکبیرات کہیں گے لیکن اس پورے اشرے میں اللہ کی بڑائی کو کیونکہ یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جس میں اس کا ذکر ہے ہر جگہ لیت قرسم اللّہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس مہینے کے اندر یعنی اللہ جل کی بڑائی کے بول اور کلمات وہ خصوصیت کے ساتھ زبانوں کے اوپر ہو تو کوئی نہ کوئی مقدار اپنے ذکر کی ضرور متعین کریں اس مہینے اس اشرے میں کہ میں ایک ہزار دفعہ لا الہ اللہ پڑھوں گا یا اور حسب اللّہ عمل الوکیل یا اس قسم کے جتنے کلمات بہت سارے ازکار آتے ہیں تو اس کا اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے دوسری اہم ترین عبادت جو اس مہینے میں آئے گی اور وہ سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے وہ ہے قربانی قربانی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ واجب ہے لیکن کس پر واجب ہے اس کے لیے چار شرائط پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ جس پہ قربانی اس شخص پر آئے گی جو بالغ ہوگا نابالغ بچہ اگر مال کا مالک بھی ہے جس طرح بعض صورتوں میں نابالغ بچے مال کا مالک مال کے مالک ہوتے ہیں تو بھی ان کے اوپر قربانی نہیں ہوتی بلوک کے بعد ہوتی ہے اس لیے گھروں میں بعض لوگ اپنی بچیوں کو زیور دے دیتے ہیں اور ان کا کر دیتے ہیں اور وہ بچیاں جب تک نابالغ ہیں تب تک ٹھیک ہے ان پہ قربانی نہیں ہے لیکن اگر وہ بچیاں بالغ ہو گئی ہیں اور ان کے پاس وہ زیور ہے جو ان کی ماں نے ان کو دے دیا یا باپ نے ان کو دے دیا یا کوئی اور چیز جس نے ان کو نصاب کا مالک بنا دیا تو یاد رکھیے گا کہ ان بچوں کے اوپر قربانی آ جائے ان کو قربانی کرنی ہوگی تو پہلی شرط تو اس کے اندر یہ ہے کہ بالے ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ پھر عاقل جس کو کہتے ہیں نا سین اینڈ میچور یعنی عاقل کا مطلب یہ کہ دیوانہ نہ ہو پاگل نہ ہو جس کے اوپر شری احکامات لاگو ہی نہیں ہوتے ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں نا کہ لیگل پرسن کہتے ہیں جس آدمی کے اوپر قوانین کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا پورے قوانین کا مکمل طور پر تو آقل ہونا تیسری شرط یہ ہے کہ جس پر واجب ہے وہ مقیم مسافر نہ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور لیکن یہ ہے کہ اگر وہ قربانی کر لے تو اس کو اس کا ثواب ہے اور اس کی قربانی پھر اس میں واجب نہیں ہوگی اور چوتھی یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہے نصاب ایک ایسا لفظ ہے جس سے لوگوں کو بہت زیادہ بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے اور دو بنیادی فرق اگر بنیادی فرق پوچھیں تو دو ہیں ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں آپ کے استعمال کی چیزیں چاہے وہ ضرورت سے زائد ہوں وہ نصاب کا حصہ نہیں بنتی مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس سو جوڑے کپڑے کے ہیں تو اس میں ظاہر بات ہے سو ضرورت تو نہیں ہوتی کسی کی نا ضرورت شران جو ضرورت کی تعین کی گئی ہے وہ ایک موسم کے تین جوڑے کہ گرمی کے تین جوڑے اور سردی کے تین جوڑے یہ ضرورت اس سے زیادہ کپڑے زائد ضرورت ہیں لیکن چاہے یہ سو جوڑے بھی ہوں تو یہ نصاب میں کاؤنٹ نہیں ہوتے زکوٰۃ کے نصاب میں اس لیے کہ سمانت تجارت نہیں ہے زکوٰۃ کا نصاب تو بڑا متعین چیزوں کے اوپر ہے لیکن قربانی میں اگر جو چیز ضرورت سے زائد ہے وہ ساری کی ساری چیزیں قربانی کا نصاب بناتی ہیں اور مثلا اگر آپ کے پاس بیس جوڑے کپڑے کے ہیں تو باقی ماندہ جو آپ کے سترہ جوڑے ہیں اس کی بازار کی قیمت لگے گی اور اگر بازار کی وہ قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ گئی تو آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی اچھا اسی طرح گھر کے اندر آپ کے جو برتن آپ کے استعمال میں نہیں ہیں شوکیسوں میں رکھے میں ہیں کبھی کبھار مثلاً آپ نے دیکھ رکھی ہوئی ہے گھر میں دیکھ ضرورت کی چیز نہیں ہے سال میں کسی فنکشن میں استعمال ہوتی ہے آپ نے شوکیس کے اندر بہت سارے برتن سجا کے رکھے ہوئے جو استعمال نہیں ہوتے سالہ سال اسی طرح گھروں کے اندر کپڑے ان سلے کپڑے سالہ سال رکھے رہتے ہیں خواتین کے کپڑوں کا تو خیر کوئی حال نہیں ہے خدا جانے وہ کتنے ہوتے ہیں اور کس کس مالیت کے ہوتے ہیں یہ سارا کا سارا کچھ جو ہے یہ قربانی کا نصاب بناتا ہے زکوۃ کا نصاب نہیں بناتا اس سے قربانی کا نصاب بنتا ہے ایک تو فرق یہ ہے قربانی کے نصاب میں اور زکوۃ کے نصاب میں جس کو یا ذہن میں رکھنا چاہیے دوسرا فرق یہ ہے کہ قربانی میں اگر زکوٰۃ میں اگر انسان صاحب نصاب ہو گیا صاحب نصاب سے مرادی ہے کہ ساڑھے باون تولے چاندی کے جو روپے بنتے ہیں اگر اتنی مقدار اس کے پاس آ گئی اموال والے میں سے جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس پر سال گزرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس پر زکوات آ جائے جس کو حولانِ ہال حول کہتے ہیں ہال سال کو کہتے ہیں ہولان اسے گزر رہے ہیں کہتے ہیں ایک سال گزرنا اگر آج آپ صاحب نصاب ہو گئے زندگی میں پہلی دفعہ تو آپ پر اگلے سال زکوٰۃ آئے گی اسی تاریخ کو جس تاریخ کو آج آپ صاحب نصاب ہوئیں قربانی میں ایسا نہیں ہوتا قربانی میں اگر آپ ایک دن پہلے نو الحجہ کو بھی صاحب نصاب ہو گئے تو آپ کے اوپر قربانی آ جائے گی اور وہ قربانی انسان کو کرنی ہوگی اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے تو قربانی کی شکل یہ ہے پچھلی امتوں میں قربانی کی ذرا شکل اور ہوتی تھی اور وہ یہ تھی کہ جس طرح آدم علیہ السلام کے قصے میں آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن نے کہا ہے جہاں پر کہ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل تو ان سے جب ان کا ایک مسئلے میں اختلاف ہوا جھگڑا ہوا تو کہا گیا کہ دونوں قربانی کریں جس کی قربانی اللہ قبول فرما لے گا وہ حق پر ہوگا تو اس زمانے میں قربانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے زمانے تک یہ ہوتا تھا کہ حتا تعطیہ نب قربان تعلق النار کے آگ آتی تھی ایک خاص قسم کی اور وہ اس قربانی کو کھا لیتی تھی یہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی آسمانی آگ جب اس قربانی کی چیز پر پڑے اور اس کو خاکستر کر دے ختم کر دے تو یہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے اور جس چیز جو چیز ویسی پڑی پڑی سڑ جائے اور آسمانوں سے آگ نہ آئے اس کے لیے تو وہ قربانی سمجھا جاتا تھا قدرت نے قبول نہیں کی اچھا دیکھیں کیسا دنیا میں ہی پتہ چل جاتا تھا ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا اور کتنی رسوائی اور شرم اور اپنے لیے کتنی انسان کے لیے اس کی بات ہوتی کہ وہ قربانی اس کی پڑھی ہو اور اللہ تعالیٰ اس قبول نہیں کر رہا یہ اس امت کی پردہ پوشی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس نے بھی چھری پھیر دی بس اس کی قربانی سمجھی جاتی ہے کہ قبول ہو گئی ورنہ اگر یہ ہوتا تو محلے میں سارا دن یہ گفتگو ہوتی کہ آج اس محلے کے اندر پچاس بکرے ذبح ہوئے پانچ بکروں کے اوپر تو آسمان سے آگ آئی اور اس نے قبول کر لیا پینتالیس کے بکرے پڑے ہوئے ہیں مردار اور ان کے پیٹ پھول گئے ہیں اور تعفن پیدا ہو گیا اور آسمان اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول نہیں کیا تو یہ کیا کیا کتنی کیسی صورتحال کیا ہوتی ہے آپ ذرا اس کے اوپر سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے جائیں کہ وہ اپنی امت پر پردے ڈال دے. ان کی وجہ سے اللہ چلّیہ شاہ نے ان کی امت کی حیا رکھ لی ہے ان کی پردے رکھ لیے کہ چلو بس تم لوگ پھیر لو چھریں اور اللہ تعالی نے فرمایا قیامت کے اندر اس کے فیصلے ہوں گے کس کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا اور کس کی قربانی کو اللہ چلّیہ نے رد فرما دیا تو ایک تو یہ کہ یہ اب اللہ جانوں نے اس کی یہ شکر اختیار اس میں قرآن پاک میں جو آیتے ہیں اس کے بارے میں جیسے کہ ہے کہ فصل نیل ربی کا انعطینہ کر کو فصل یہاں نحر آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کے ذبح کرنے کا جو ایک خاص طریقہ ہے آپ نے کبھی اونٹ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اس کو کھڑی حالت کے اندر ذبح کیا جاتا ہے خاص تک نیچے سے چھری اس کی شہرت کے اوپر چلا کر اس طریقے سے ذبح کرنے کو لہر کہتے ہیں اور یہ جو ہم لٹا کر چوری چلاتے ہیں اس کو ذبح کہتے ہیں تو ون ہر میں بظاہر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کی طرف اشارہ ہے اس سے پہلے تھا فصلی فصلی ربی کا اپنے رب کے لیے نماز پڑھو ون ہر اور قربانی دو اسی سے فکہ نے یہ نقطہ بھی مستمت کیا ہے کہ قربانی سے پہلے قربانی نماز سے پہلے نہیں ہوگی جس پر نماز ہے یہ نماز مراد یہ ہے کہ آپ کو پتا کہ عید کی نماز دیہاتوں میں نہیں ہوتی تو جہاں دیہاتوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں پر قربانی ہو سکتی ہے جیسے کہ نماز نماز عید ہی نہیں ہے ان کی جہاں نماز عید ہوتی ہے تو وہاں پر قربانی جو ہوگی وہ نماز عید کے بعد ہوگی اس لیے کہ قرآن کی ترتیب ہے کہ نماز کا ذکر پہلے اور اس کے بعد پھر قربانی کا ذکر ہے فصل کا ایک اشکال ہمارے ہاں لوگوں کو عبادات میں آتا ہے اور یہ اس نبرل اور سیکولر مائنڈ سیٹ کا تحفہ ہے اور وہ یہ کہ جو چیزیں قرآن و سنت میں منصوص ہیں اس کے بارے میں بعض اوقات ان کی جو جذبہ ہے رحمدلی ہے وہ جوش مارتا ہے اور اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق کے اوپر رحم دل بننے کے چکر میں یہ لوگ یہ تجاویز دیتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے اور اگر یہ کوئی اور چیریٹی کا کام کر لیا جائے ان پیسوں سے کسی کی دوا لے لی جائے کسی کی بیٹی کی شادی کر دی جائے کسی کو تو قرآن کی جو آیتیں اس کے بارے میں لیے شدو منافع معیت پر رسمہ اللہ فیاں میں معلومات عالامہ رض قم بہی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انا کا ذکر کیا خاص قسم کے چوپائے انہیں کی انہی کی قربانی کی جائے گی اور پھر کہا کہ فکلو مِنْهَا خود بھی اس میں سے کھاؤ وہ عطعم الباصل قربانی جانور کی چوپائے کی خاص طور پر ان چوپائیوں کی جن کی اجازت ہے آپ کو پتہ ہے بعض چوپائے ایسے ہیں کہ ان کو ویسے کھانا جائز ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہے جیسے ہرن ہے تو ہرن تو آپ ویسے تو کھا سکتے ہیں لیکن اس کی قربانی تھوڑی کی جاتی تو اس کی تفصیل ہے کہ موقع ملا تو جمعے کے بعد جو مانی نشست ہوتی ہے اس میں سے بات کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں کی قربانی جائز ہے کن کی نہیں ہے اور کیسے تو اس میں یہ ہے کہ چوپائیوں کا ذکر ہے یہ دیکھیں اللہ جہ نے انسانی جان کا جو متبادل بنایا وہ حیوانی جان کو بنایا اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری پھیر رہے تھے اور چھری نہیں چلی تو جو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو تو قبول کر لیا لیکن اس جان کے عوض میں جو چیز بھیجی گئی وہ ایک چوپایا تھا ایک مینڈا تھا جو جنت سے اتارا گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی بات یوں پوری کریں اس میں دو باتیں ہیں دیکھیں اللہ چل ایک تو انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بات پوری ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے بات تو حکم کی ہے اللہ تعالی نے مان لی آپ نے بیٹا لٹا دیا آپ نے چھری چلا دی اس کے حلق کے اوپر چھری کو اللہ کا حکم ہو گیا کہ مت کاٹو اسے نہیں کاٹا بات ختم ہو گئی لیکن پھر بھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی طے کی تھی اللہ کے حکم کی وجہ سے تو اس کی ایک شکل دوسری بنا دی گئی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان کا بول کیا ہو جائے پورا ہو جائے اس حد تک اللہ جب نشان انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زبانوں کا بول پورے ہوں جب وہ کوئی چیز زبان سے ادا کرے کسی چیز کا عہد کرے تب وہ اس کو پورا کرے تو وہاں مینا لایا گیا اس لیے قربانی در حقیقت یعنی یہ اسماعیل کی جان کے عوض میں ایک اللہ جہ شاہ نے چوپائے کی قربانی کو اس کا متبادل بنا کر اس کو قبول فرمایا تو آج بھی ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ در حقیقت اس سنت ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں در حقیقت اپنی جانوں کا عوض ہے اصل ہم یہ قربانی میں کہنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا زیبا تو یہ تھا مناسب تو یہ تھا حق تو یہ تھا کہ تیرا تو, تو اگر قربانی مانگے تو میں اپنی جان پیش کروں میں اپنا آپ پیش کروں میں اپنا خون پیش کروں لیکن چونکہ تیرا حکم یہ ہے اور تو نے منع کیا ہے اپنے آپ کو مارنے سے اپنے آپ کو ذبح کرنے سے اپنے آپ کو قتل کرنے سے سخت ترین ممانت ہے اس لیے اس کا عوض ایک حیوانی جان ہے خون کا بدلہ خون یا اس کے عوض کے اندر انسان اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو یہ ترتیب بتائی ہے اور جو جذبہ اس ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اور جو جو کیفیت اس چیز کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ کسی عام موقع پر پیسے خرچ کر کر یا کسی کی مدد کر کے جو سارا سال اس کے احکامات ہمیشہ انسانوں کو اس کا حکم ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے دوسری جگہ بھی جو میں نایت آپ کے سامنے پڑھی وہاں پر بھی بہی متلام کا ذکر ہے بلیغ الم متن جالنا منسکل یفک رسم اللہ علامہ رضم بہی متلانع عام کہ یہ اللہ جلشان ہو یہ ایک تو یہ تصوب انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو چوپائے ہیں جو کھانے کے قابل ہیں حلال ہیں یہ پیدا ہی انسان کے لیے کیے گئے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کو ان کی حیات مطلوب نہیں ہے یہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اسی لیے انسانوں کو اس کے کھانے کی اجازت ہے اور ان کی خوراک کا وہ لازمی جز قربانی نہ بھی ہو انسان گوشت کھاتے ہیں ایک دنیا میں ایک فلسفہ ہے جو جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو بھی یہ جو چوپائے جو انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں ان کو بھی ناظبا کیا جائے ان کو بھی ایسے چھوڑ دیا جائے اور یہ بھی چلتے پھرتے رہیں اور انسانوں کو سبزیوں پر اور پھلوں پر اور دوسری غذاؤں کے اوپر گزارا کرنا چاہیے یہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کی یہ رائے ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے لیکن اللہ جل شاہوں نے قرآن کے اندر جا بجا اس کو فرمایا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں کہ تم ان سے ہر قسم کے فوائد اٹھاؤ ایک جگہ آتا ہے کہ تم ان سے سواری بھی کرو تم ان سے دودھ بھی لو اور تم ان کے گوشت کو بھی استعمال میں لاؤ گوشت کو استعمال میں لانے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو یہ ان کی تو پیدائش کا مقصد انسان کے لیے ان کو پیدا کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات ساری انسان کے لیے پیدا کی ہے لیکن ان اس قسم کی چیزوں کو خاص اس کی خوراک کا جز بننے کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا اس لیے اس کی قربانی کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ اس کی ضروری ہے اچھا جی کچھ چیزیں اور آخری وقت ہے میں کچھ مسائل اس کے حوالے سے بتا دوں کچھ مسائل انشاءاللہ ان شاء اللہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کے بعد دس پندرہ منٹ کی ایک مختصر سے ریشت کرتے ہیں سوال و جواب کی تو کچھ مسائل قربانی کے حوالے سے میں اس میں ذکر کروں گا ابھی جو وقت ہے اسے بتا دوں کہ ایک ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ سوال یہ بہت پیدا ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ قربانی فرد پر ہے یا قربانی گھر پر ہے؟ یعنی ایک فیملی کے اوپر ایک قربانی ہے یا انڈیویجول individual پر انڈیویجولی ایک ایک بندے کے اوپر قربانی ہے تو یہ جو یہ جو حکم ہے واجب قربانی کا جس شخص کے اوپر جو عبادت واجب ہوگی وہ اسی نے ادا کرنی ہوگی اس کو عملی اصول یہ اس لیے گھر میں جتنے افراد جن جو صاحب نصاب ہوں گے قربانی کے لیے ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی اور وہ اپنی قربانی خود کریں گے عورتیں جو کماتی نہیں ہیں جن کا کوئی سورس اف انکم نہیں ہوتا ان پر بھی قربانی آتی ہے تو یہ چاہے قربانی ہو چاہے زکوٰۃ ہو چاہے حج ہو یہ تین عبادتیں ایسی مالی عبادتیں ہیں جو خواتین کی طرف بھی متوجہ ہیں وہ وجہ مسلمان ہونے کے اور ان تینوں میں ہم سے عام طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جب کماتی نہیں ہیں تو وہ حج کیسے کریں گی اور وہ قربانی کیسے کریں گی اور وہ زکوۃ کیسے دیں گی تینوں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ تینوں کے لیے استطاعت یعنی ایک دو کے لیے نصاب اور حج کے لیے استطاعت شرط ہے وہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ان کی طرف متوجہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب ان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے جس مال اتنے مال کی ملکیت اور قبضہ ہوتا ہے جتنے جس جس مال کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ اسی مال میں سے جو ان کے پاس موجود ہے چاہے وہ زیورات کی شکل میں چاہے وہ پیسوں کی شکل میں چاہے وہ کسی اور ضرورت سے زائد سامان کی صورت کے اندر ہے اسی مال میں سے وہ یہ عبادتیں کریں گی چاہے زکوۃ ہو چاہے قربانی ہو چاہے حج ہو ہاں اگر ان کے شوہر یا ان کے باپ یا ان کے بھائی یا کوئی اور شخص ان ان کو ان کے ان کی طرف سے کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے ادا ہو جاتی ہے اگر آپ کسی سے کہتے ہیں میں آپ کی زکوۃ دینا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہو جاتی ہے زکوات بھی دے سکتے ہیں کسی کو آپ حج کے پیسے دے دیں وہ حج بھی کر سکتا ہے کسی کی طرف آپ قربانی کر دے کریں لیکن حکم در حقیقت متوجہ اسی فرد کی طرف ہوگا جس نے اس کو کیا ہے تین قسمیں ہیں قربانی کی ایک ہے واجب قربانی ایک ہے مستحب قربانی اور ایک ہے نفل قربانی واجب تو وہ ہے کہ جو جس پر نصاب نساہب نصاب ہے تو اس کے اوپر واجب ہے باقی شرائط جو میں نے اس کی بتائیں اگر کوئی شخص ان وہ جو چار شرائط میں نے آپ کو بتائیں ان چار شرائط میں سے کوئی ایک بھی اس میں پائی نہیں جاتی اور وہ قربانی کر لے مثلا وہ مسافر ہے قربانی کرنا چاہے صاحب نصاب نہیں ہے اور قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی جو ہوگی مستحب ہوگی اس کو اس کا پورا پورا ثباب ملے گا اور بڑا عجل ملے گا اور تیسری نفلی قربانی جو ایک دوسرے کی طرف سے کی جاتی ہے لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں والدین کی طرف سے کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگ قربانی کرتے ہیں اپنے مشائق اور اپنے اساتذہ کی طرف سے کرتے ہیں ہمارے حضرت شیخ الحدیث مانا محمد زکریہ صاحب قاند نلوی رحمۃ اللہ نے سات سات سو قربانیاں کیا کرتے تھے اور وہ تھی کہ اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑے صحابہ کی طرف سے پھر اپنے سلسلے کے استادوں کی طرف سے حدیث کے اساتذہ جنہوں نے جن سے انہوں نے حدیث پڑھی جن سے انہوں نے پڑھی یہ جو پوری چین ہے اور تسلسل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس پورے تسلسل اور چین کے چین کے ایک ایک فرد کی طرف سے قربانی کرتے تھے اور اپنے تصوف اور سلوک کے اندر جو اپنے مشائق تھے اپنے شیخ کی طرف سے پھر ان کے شیخ ان کے شیخ وہ بھی جو سلسلہ اوپر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے ان کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے تو یہ توفیق پر ہے تو قربانی جو ہے انسان دوسرے کی طرف سے مرحومی کی طرف سے کر سکتا ہے اور اگر بہن بھائی مل کر والد والدہ کی طرف سے کرنا چاہیں پیسے جمع کر کے کہ چلے سارے بہن بھائیوں نے مل کے سوچا کہ ہم والدین کی طرف سے کر لیتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی اس میں اکٹھ پیسے پیسوں کو اکھٹا بھی کیا جا سکتا ہے اچھا ایک چیز اور یہ ہے کہ جو ملازم پیشہ افراد کی قربانی کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ تنخواہیں لیتے ہیں تو بعض اوقات ان کی تنخواہ ان کو ملتی ہے اور کوئی چیز اس کے پاس فرض کیجیے نہیں ہے بس پہلی تاریخ کو اس کے پاس تنخواہ آتی ہے اور آج کل میرے خیال نصاب جو ہے وہ کوئی پینتالیس ہزار اسٹیٹ بینک نے اس سال اعلان کیا ہوگا نصاب کا وہ پینتالیس ہزار کے لمبے قیمت بنتی ہے ساڑھے چاندی کی تو ملازم پیشہ فرد جس کو تنخواہ ملی ہے اور اس اس کا جو نصاب ہوگا وہ اس کے ضروری اور لازمی اخراجات نکالنے کے بعد یعنی اس نے اپنی تنخواہ میں سے جب اس کو مل گئی تو بے شک وہ فرض کیجئے ایک لاکھ روپئے اور ایک لاکھ روپے اس کو تنخواہ ملی تو اب تو اس کے اوپر قربانی آ گئی پینتالیس ہزار روپئے تو نصاب ہے قربانی لیکن اگر اس کو اپنے بچوں کی 10 ہزار روپے کی فیس دینی ہے 10 ہزار روپے بجلی کا بل دینا ہے 35 ہزار روپے کچن کا سامان خریدنا ہے 10 ہزار روپے اس نے جو ہے وہ گیس کا بل دینا ہے اس طرح اس نے اور اس, اس کے وہ اخراجات ہیں ضروری اور لازمی جو اس نے لازمن کرنے جو اس کے اوپر آئے ہوئے اس کو نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس وہ نصاب جتنی رقم بچتی ہے تب اس کے اوپر قربانی آئے گی ورنہ اس کے اوپر قربانی نہیں آئے گی انشاءاللہ اس قربانی سے متعلق باقی مسائل لباس کے بعد ہوں گے